<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وقال تبارك وتعالى فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ وقال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سدف اللہ وصدق رسوله النبی على ذلك المن الشاهدين رب الکرین عزیز طلبہ آج کا یہ مذاکرہ جو سال بھر الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم لطف و احسان اور دعوت و تبلیغ کے فکرمن ساتھیوں کے صدقے میں اور ان کی فکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا جس میں حضرات علما کرام نے اپنے اپنے تجربات اور اپنے اپنے علوم کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے کی ہدایات بطور مذاکرے کے پیش کی ہے آج کا یہ اب مذاکرہ در حقیقت سال کا آخری مذاکرہ ہے اور جس طریقے سے ایک آدمی کھیت میں بیج بوتا ہے پھر اس کے بعد جب آخری مرحلہ ہوتا ہے تو اس بیج کو جو بویا گیا ہے اس کو کاٹنے کا اور اس سے نفع حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے سال بھر طالب علم پڑھتا ہے پھر سالانہ دیتا ہے اور سالانہ امتحان میں کامیابی پر اسے آگے کی ترقی ملتی ہے تو وہاں پر بھی اس کو نتیجہ اچھے سے اچھا مل جاوے اس کی فکر ہوتی ہے اسی طریقے سے جب کبھی دعوت و تبلیغ کے سلسلے کے مذاکرے ہوتے ہیں اور ان مذاکروں میں آخری اسٹیپ اور آخری مرحلے پر جب کوئی مجلس پہنچ جاتی ہے تو وہ نتیجے کی مجلس ہوا کرتی ہے اور اس کے لیے جامعہ کے ناظم تعلیمات جناب مولانا حذیفہ صاحب اللہ الرحمن ان کا آج کا یہ مذاکرہ طے تھا لیکن دعوت و تبلیغ کے عجیب عجیب اصطلاحات ہیں ایک اصطلاحات اور کی ایک اصطلاح تو یہ ہے لا تبادل مشورہ مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں تو جب یہ کہا گیا کہ مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں مشورے کو مشورے سے منسوخ کیا جا سکتا کی. ہے تو غالباً مولانا جامعہ کی فکروں کو لے کر جامعہ سے باہر ہیں اس لیے پرائے فال بنانے کی دیوانہ سر پرائے بال اسی دیوانے کے نام پر لگ گیا تو میں جناب عاری طیب صاحب کے کہنے پر صرف دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس میں نمبر ایک پر کہیے کہ ہدایت اسے کہتے ہیں ہدایت اسے کہتے ہیں نمبر دو پر یہ کہ ہدایت کی اہمیت کیا ہے اور نمبر تین پر یہ کہ ہدایت کا پاور کس کا ہے ہدایت کس کے قبضے میں ہے اور چوتھی چیز یہ کہ ہدایت کو اسباب کے درجے میں لانے کے کیا کیا, کیا طریقے ہیں بس یہ چار باتیں میں آپ کو پیش کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ کھیتی کو کاٹنے کا وقت ہے تو کھیتی کو کاٹیں گے تب سب تیار ہیں نا ان جی تو یہ سمجھے کہ سنت اللہ یہ جاری ہے اور عادت اللہ یہ جاری ہے کہ انسانوں کے حالات نہیں بلکہ کائنات کے حالات دنیا کے حالات کو سازگار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حالات کی سازگاری کو آمال سے جوڑا اور آمال کی سازگاری کو اللہ تبارک و تعالی نے آزاد سے جوڑا اور آزاد کی سازگاری کو اللہ نے دل سے جوڑا ہے جس آدمی کا دل اچھا اس کے اعمال اچھے جس کے اعمال اچھے اس کے آزا اچھے اور جس کے آزا اچھے اس کے اعمال اچھے اور جس کے اعمال اچھے, اچھے, اچھے اس کے حالات اچھے جس کا دل بگڑا اس کے آزا بگڑے اور جس کے آزا بگڑے اس کے اعمال بگڑے اور جس کے اعمال بگڑے اس کے حالات بگڑے میں نہیں کہتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ ان نفل جسد مدل ادا سلوحل سلوحل جسد کل پیدا فصلت فصل ہے دلچسد کل اللہ وہی تو معلوم یہ ہوا کہ حالات کی درستگی یہ موقوف ہے اعمال کی اور دل کی درستگی اسی لیے تو فرمایا گیا امال حکم امال حکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے سربراہ ہوں گے تمہارے اعمال اگر اچھے تو تمہارے اوپر جن کو امیر کی حیثیت سے منتخب کیا جائے گا وہ بھی اچھا عوام بھی عوام بھی جب کبھی کوئی آدمی کوئی شکوے شکایت کرتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ بس رہنے دو جیسی روح ویسے فرشت دے عوام بھی اس کو بولتے جیسی روح ویسے فرشت ہے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہدایت کہتے ہیں انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے انسانوں کے قلوب اور انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جانا یہ دولت اگر کسی کو مل جاوے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کتنی اہم ترین چیز ہے جب کسی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب پرت کرتا ہے تو اسے آزمائش کے حالات میں امید کی کرنیں نظر آتی ہے اور جب کوئی کوئی آدمی ہدایت کے مقابلے میں زلالت کے دلل میں پھنس جاتا ہے تو اسے حالات کی سازگاری میں اگرچہ وہ وقتی طور پر خوش و خرم نظر آتا ہو لیکن اس کے اندر اس کو اپنی بربادی بھی نظر آتی ہے سمجھدار آدمی سنگین سے سنگین حالات میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے پر کہتا ہے کہ نہیں میرے خدا کی مرضی سب سے آلہ اور سب سے فائد آسا ان تک رہو شی خیر القم اصا ان تو شی ام و شب القم و اللہ عالم و جسے اللہ پاک ہدایت کی دولت عطا کرتا ہے اسے بظاہر صدقات اور خیرات میں مال جاتا نظر آتا ہے لیکن ہدایت ملی ہے تو وہ صدقات کے اندر اپنی مال کی بڑھوتری کو دیکھتا ہے زکات کے مال کی بڑھوتری کو دیکھتا ہے اور جسے ہدایت نہیں ملتی اسے سود کی صورتوں میں بظاہر مال کی بڑھوتری نظر آتی ہے لیکن در کے مال کی بربادی ہے اس میں اس لیے کہ میرا اور آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے اللہ کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا یہ محب اللہ اور ریبا بھی اللہ پاک سود اور ریبا کو مٹاتے ہیں ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدات میں بڑھوتری فرماتے ہیں لیکن یہ دولت کب ملتی ہے جس کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرماتے ہیں اسے امانت کے اندر اللہ کی مرضی نظر آتی ہے خیانت میں اللہ کی ناراضگی نظر آتی ہے جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کی حلبت و جلوت میں یکسانیت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جسے زلالت کے دلدل میں پھنساتے ہیں وہ حدیث اور تفسیر کے سبب پہ بیٹھ کر کسی ناول کو پڑھتا ہے اس لیے کہ اس کو حدیث اور تفسیر سے برگر اسی میں مزہ آ رہا ہے اللہ ہدایت چھین لیتا ہے سلب کر لیتا ہے تو وہ حدیث کے سبق میں بھی نامناسب اعمال کرتا ہے میں نے اسی کو کہا کہ دل کی دنیا درست تو ساری چیزیں درست دل کا سدھرا ہوا انسان بدکاری کے مقامات پر پہنچ کر بھی نیکی کی باتیں کرتا ہے اور دل کا بگڑا ہوا انسان مسجد پہ آ کر بھی جھوتوں کی چوری کرتا ہے یہ فرق ہے دل کا سدھرا ہوا انسان تیز رفتار گاڑیوں کی قطاریں چل رہی ہو اور نماز کا وقت آ گیا ہو گاڑی سائڈ پہ رکھ کر نماز ادا کرتا ہے اور دل کا بگڑا ہوا انسان مدرسوں کی شکلوں کے اندر طالب علم کے لباس کے اندر بھی نماز کو چھوڑ دیں دل کا سدھرا ہوا انسان اگر بدترین سے بدترین آزمائش والے مقام پر خدا فراموشی کے مقام پر بھی اگر پہنچ جاتا ہے وہاں پر بھی اس کا دل یاد خدا سے رافل نہیں اسی لیے ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے مورے ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ ذرا غور تو کرو آپ ذرا سوچو تو صحیح ایک مسلمان جو صرف فرائض ادا کرتا ہو تو فرائض کی سترہ رکاتوں کے اندر اس دنوں سے راتل مستطیل بنتا اس کے اندر وہ سونم موقعات کو ملا لیتا ہے اور نوافل کو ملا لیتا ہے تو ایک نمازی پچاس مرتبہ اللہ کے دربار میں مانگتا ہے کہ مولا مجھے ہدایت دے دے مولا مجھے ہدایت دے دے سرا کے مجھے سجا دے کیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بار بار ریلوے کے پلیٹ فارم پر اعلان ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم نمبر ایک پر فلاں گاڑی پندرہ منٹ کے بعد پہنچ رہی ہے پھر یہ کہ پلیٹ فارم نمبر ایک پر فلاں گاڑی آنے کو پانچ منٹ پاتی ہے پھر یہ کہ پانچ منٹ کے بعد کہتے گاڑی آ چکی ہے پھر اعلان ہوتا ہے گاڑی چلنے والی ہے جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کا تکرار مفید ہوا کرتا ہے کوئی چیز غیر اہم ہو تو اس کا تکرار اتاحت کا باعث ہوتی ہے لیکن مفید چیز کا تکرار یہ باعث لذت بھی اور بائی سے بھی اس لیے کوئی نہیں کہتا کہ فبی ایا رب کو ماتوں کا دیوان پرانے پاک میں بار بار کیوں کوئی نہیں کہتا وین وینو یا امید کا تکرار کیوں اس لیے کہ جو چیز مفید ہوتی ہے اس کا تکرار بھی مفید ہوتا ہے تو ایک امام دن میں کئی مرتبہ اس دنت المستقیم پڑھتا ہے اور اس دنت المستقیم پڑھ کر وہ یہ کہتا ہے اے اللہ نے مجھے ایرات الطری کے درجے کی ہدایت تو نصیب کر دی اب عیسا کے مطلوب کے درجے کی بھی ہدایت دی بار بار آ کر یہ کہتا ہے نے مجھے ارات التریب کے درجے کی تھی نے مجھے راستے کی ہدایت تو دے دی مولا مولا تو مجھے منزل کی ہدایت بھی دے دی اور کیا کہتا ہے دن سرات المستیم کے ذریعے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ میں باہر کہیں نظریں لڑا رہا تھا کہیں ادھر ادھر میں غیبتوں میں مصروف تھا کہیں کسی کا ٹھٹا کہیں کسی کا مذہب کہیں کسی کی غیبت اور کہیں کسی کے ساتھ توہین کے معاملات کر رہا تھا لیکن مولا جب نے مسجد میں بولا کر مسجد میں بولا کر راہ مستیم کی ہدایت دے دی مسجد والے مورانی ماحول میں اے اللہ تم مسجد سے باہر والے ماحول میں بھی ہدایت دے دی سراتل مستطیم کے ذریعے بندہ اللہ کے دربار میں یہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنی زندگی کے اور اپنی زندگی کے وہ لمحات جس کا تعلق دین سے ہے اس میں نہیں بلکہ میری زندگی کے وہ لوحات جس کا تعلق میری پرسنل لائف سے جس کا تعلق میری پرائیویٹ زندگی سے جس کا تعلق میرے اندرون خانہ سے جس کا تعلق میرے معاملات سے ہے جس کا تعلق میری صحت سے ہے جس کا تعلق میری تجارت سے ہے جس کا تعلق میرے میری, میری آلو اولاد کے ساتھ ہے جس کا تعلق میرے حقوق کے ساتھ ہے جس طریقے سے تم نے مجھے عبادت کی دنیا میں سرات مستقیم نصیب فرما دی میرے معاملات میں بھی مجھے سراط مستقیم نصیب فرما دی دنوں الصراط المستقیم کا مطالبہ ایک انسان بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی ویسے ہی چیز ہے جس کو ویسے ہی جو ہے ایک رننگ کے طور پر اور ایک روٹنگ کے طور پر اس کو دہرایا جا رہا ہے بلکہ جو آدمی سرات مستطیم اور اہدنت سرات مستتیم کے مفہو اور معانی کا استحصار رکھتا ہے وہ ایک صابن خریدنے کے لیے جاتا ہے تب بھی کہتا ہے کہ اللہ کہیں میں کسی کے دھوکے میں نہ آ جاؤں اور ڈپلیکیٹ صابن نہ مل جائے مجھے صراط مستقیم نصیب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو صحیح ڈاکٹر کے پاس جاؤں اس کی صراط مستقیم بھی نصیب فرما میں اگر گوشت خریدنے کے لیے جاؤں تب بھی سراط مستطیم کو اختیار کروں مجھے اس کی جو ہے توفیق نصیب فرما تو گویا کہ سراعت مستطیم کی ضرورت ایک طالب علم کسی ادارے کو تعلیم کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے تو اس کو بغیر کسی اس کے منتخب نہیں کرنا چاہیے اللہ کے دربار میں رونا چاہیے کہ اللہ میرے, علم, میرے, میرے میرے علم کا فائدہ اور علمی اعتبار سے میری ترقی اخلاقی اعتبار سے میری ترقی تربیت کے اعتبار سے میری ترقی میری خلوت اور جنت انسانیت کے اعتبار سے میری ترقی ہر اعتبار سے میری ترقی جس راستے میں ہو مجھے وہ ایسا ادارہ نصیب فرما وہاں پر بھی وہ صنعت مستقیم کا محاج. تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ نمبر ایک پر تو یہ کہ ہدایت کہتے ہیں دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے اور اللہ کی طرف جب کسی آدمی کے دل کا رخ ہوتا ہے تو وہ جلوت و خلوت میں نماز میں اور غیر نماز میں مسجد والے ماحول میں اور مسجد کے باہر کے ماحول میں اپنی معاشرت کے معاملے میں اور اپنے اور اپنے اخلاقیات کے معاملے میں اور اپنی عبادت و طاعت کے معاملات میں اللہ تبارت و تعالیٰ کی طرف سے جب سرات مستقیم مانگتا ہے اللہ پاک اسے نصیب کرتا ہے اسی لیے پیر ظلفتار نقش بندی دامت پرکات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ دن بھر مجھ سے کسی گنا کا سدور نہ ہو اور مجھ سے کسی معاسیت کا سدور نہ ہو اور میں کوئی گنا نہ کروں اس کی مجھے توفیق مل جا اور اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جاوے تو وہ کسی بھی نماز کے بعد فقط اکیس مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا ہادی پڑھ لیا کرے یا رحمانو یا رحیمو یا ہادی اللہ تو رحیم الدنیا والآخرہ بھی ہے رحمان الدنیا والآخرہ بھی ہے اور یا اللہ رحیم الاخرہ یا رحیم ال بھی ہے اور یا اللہ تو ہادی بھی ہے فرماتے ہیں حضرت پیر صاحب کہ جب میں نے مومن بندوں کے سامنے یہ کہا کہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی کو اکیس مرتبہ پڑھ لو تو اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو سچے پکے توبہ کی توفیق عطا فرما کر گناہوں سے نجاد فرمائی تو غیر مسلم کو جب میں نے یہ لکھ کر دیا اور انہوں نے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا یا رحمان یا رحیم یا ہادی اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا تو اللہ پاک نے غیر مسلموں کو ایمام کی دولت سے مالا مال کیا ایمام کی دولت نسیب ہوتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و وطالعہ نے ہدایت اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ اس کا پاور کسی کو نہیں دیا ہدایت اداعت الطریف کے درجے کی ہے اس کا پاور تو دیا انبیاء کو لیکن ہدایت تو عیسال علم مطلوب کے درجے کی ہے جہاں پر پہنچ کر آدمی منزل کو پا لیتا ہے جہاں پر پہنچ کر آدمی اپنے مقصد کو پا لیتا ہے رضائے الہی کو حاصل کر لیتا ہے یہ پاور اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے قرآن پاک ناطب ہے ان کلا تحدی من احبتا ولا ان اللہ یہ اے رسول اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ جسے چاہیں اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے آپ جسے چاہیں اس پر پرواہ رضا نہیں دے سکتے ولا کی نلہ یادی میش ہدایت کا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا رم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہدایت کا پاور ہوتا تو اپنے اوپر احسان کرنے والے اپنے چچا کو ہدایت سے محروم نہیں کرتے ہاں البتہ ہدایت ماحول میں کیسے آئے صحیح بات ماحول میں کیسے آئے اس کے لیے راستے ضرور بتائے گئے قرآن پاک نے کہا فبشر بشارت سنا دو میرے ان بندوں کو الدی نے القول جو کہ گفتگو کو اور کلاک کو سنتے ہیں وہ ایک تمیون اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ بھی ہے اور دانش مند بھی ہے الدین ہدا حم اللہ اور الا کا حم ار اللہ ذرا پاک کی تعبیر پر تو وار کری ایک لفظ سما اور ایک لفظ اجتماع جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اور اپنے بندوں کو ان الباب اور ان کو صاحب ہدایت ہونے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے لفظ سیما کا استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ استعمال کا استعمال کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سما کے معنی آتے ہیں چلتے چلتے کان میں بات تب پڑ جانا اور استعمال کے معنی آتے ہیں کسٹم کسی بات کا سننا تو جو آدمی ہدایت پانے کے جذبے سے راہ راستوں آنے کے جذبے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے جذبے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اپنانے کے جذبے سے امبیا کے راستوں پر چلنے کے جذبے سے جب کوئی آدمی کسی چیز کو سنتا ہے اور اس پر عمل کے جذبے سے سنتا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ ہدایت یافتہ کہے جانے کے قابل اور دانش پر کہے جانے کے قابل یہی کرتا الادین الذین حم اللہ اور الا کا حملا تو ماشاءاللہ اللہ آپ جمعہ کا دن آیا جمعہ کی نماز ہی تو بہت سو نے جمعہ کی نماز کے بعد سوچا کہ آج دعوت و تبلیغ اور ہدایت پر بات ہوگی تو کسی نے اثر کے بعد مذاکرہ کیا تو کسی نے مغرب کے بعد کیا تو کسی نے عشاء کے بعد چیمی گوئیاں کی تو یہ سارا کا سارا گویا تست و ارادے کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و مطالعہ جب اس جذبے کے ساتھ کوئی طبقہ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اس کے لیے دانش مندی کا فیصلہ اللہ تبارت العالیٰ نے فرمایا الائی الذین نبین ہداحم اللہ اور الائی کا معلوم یہ ہوا کہ اجتماع بالقول اور جذبے اتباع احسن یہ دونوں ہونا چاہیے اسی لیے علماء نے لکھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد دعوت کے بعد حضرات نے کہا کہ ہدایت کو معاشرے میں سوسائٹی میں علاقے میں لانے کے پانچ طریقے پانچ راستوں سے ہدایت آتی ہے نمبر ایک ہدایت آتی ہے مجالسط سالح کے برکت سے جس کو پرانے پاک نے کہا یا یوحلدین آ منتقل وکو نما سادتی سہبت سال تین جب سردی کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور دامن کی گولی گرم گرم کپڑوں میں اور سویٹر میں رکھ دی جاتی ہے اور جب دوسری سردی آتی ہے اور آدمی ان کپڑوں نکالتا ہے تو وہ دامن کی گولی اپنا وجود ختم کر دیتی ہے لیکن اس کی صحبت کا اثر کپڑوں کے اندر منتقل ہوتا ہے انتقال صحبت کا اثر ضرور منتقل ہوتا ہے اس لیے یہ چیز پیدا ہوگی ہدایت آئے گی اچھائیاں اور ولائیاں وجود میں آئے گی لیکن اس کے لیے صحبت صالحین پہلا طریقہ آدمی اپنی دوستی میں بھی اچھے دوستوں کو اختیار کرے صحبت کے لیے بھی دوستوں کو اچھے دوستوں کو اختیار کرے کبھی بھی تقریبی ذہن اور تقریبی فکر رکھنے والوں کی صحبت کو اختیار نہ کیا جائے احترام ادب وہ تو ہر ایک کا کرنا چاہیے لیکن صحبت صالحین کی اختیار کرنی چاہیے دونوں میں فرق ہے تو ایک چیز یہ ہے صحبت صالحین نمبر تو پر ہے مواخذ فلا اللہ واسطے بھائی چارگی بھائی چارگی اللہ واسطے کوئی طالبین نماز میں کوتا ہی یا سستی کر رہا ہے تو ایسے موقع پر اس کو کبھی چھنڈا پلایا آج اگر زہر کی نماز آپ نے پہلی سب پر ہی تو زہر کے بعد شربت روح افزا میری طرف سے تم آپ نے اگر کسی کو دوستی کرنا چاہے تو انتقال محاسن کے لیے دوستی میری اچھائیاں اس کے اندر اور اس کی اچھائیاں میرے اندر منتقل ہو جائے مواخ فرنا ہدایت کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہدایت کو وجود میں لانے کا تیسرا طریقہ اتیاس بلغیر میرا مخالف میرا اپوزٹ میرا دشمن میرے ساتھ دوری رکھنے والا میرے متعلق کیا کہہ رہا ہے اتیاس بلغیر جوش میں آنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے فلاں کو سزا دی اس نے ایسا کیوں کہا میں نے فلاں کو ایسا کیا اس نے ایسا کیوں کہا اگر آپ اپنے کہنے میں مخلص ہیں تو اس کا دل اپیل کرے گا کہ اس کے کہنے میں خلوص ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے امردی معروف نہیں انل نہیں منکر بھی کیا تو جہاں ثواب ملے گا وہاں پر اللہ پاک جسے نہیں انل منکر کی ہے جس کو کی ہے اس کے دل میں بھی محبت ڈالے اس لیے کہ اللہ واسطے فقط محبت کرنا یہ تکمیل ایمان نہیں ہے یہ تکمیل ایمان نہیں ہے بلکہ اللہ واسطے دور سے رکھنا یعنی اللہ واسطے نفرت کو مول لینا یہ بھی تشمیل ایمان کا ذریعہ ہے من احب فلا اللہ فکر اس للہ فقد ایمان ہو اس نے محبت کی جذبہ الضائے الہی سے جس نے کسی کے دشمنی اور ناراضگی کو مول لیا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جس نے کسی کو دیا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور جس نے کسی کو دینے سے ہاتھ کھینچ لیا اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے تو کدیس ایمانہ اس کا ایمان مکمل ہے اس لیے کبھی بھی کسی کو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ میں نے کسی کو نماز کا کہہ دیا کسی کو سبق کی پابندی کا کہہ دیا کسی کو جھوٹ بولنے پر ٹوکا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تو بندہ تو وقتی طور پر ناراض ہوتا ہے بندے کا دل اللہ کے تفصیل ہمارا تو جذبہ یہ ہونا چاہیے تو نہ روٹھے تو نہ روٹھے تیرا روٹھنا ہے گزب تو نہ روٹھے تیرا روٹھنا ہے گزب تو چاہے سارا زمانہ مجھ کو چھوڑ دے پوری دنیا مجھے چھوڑ دے تو پرواہ نہیں پوری دنیا مجھ سے منہ موڑ لے تو پرواہ نہیں پوری دنیا مجھ سے منہ پھیر لے تو پرواہ نہیں کہ اللہ تو راضی نہ ہونا تو ناراض نہ ہونا تو یہ وہ چیز ہے اتیاس بلغیر میرا اپوزٹ میرا مخالف کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر نظر اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں گا میں اس سے انتقام لوں گا صرف اس لیے رکھنا ہے کہ تاکہ میں اس نے جو بات کہی ہے واقعی میں وہ برائی میرے اندر پائی جا رہی ہے میں اسلا کی کوشش کروں گا اور اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو ایسے ہزاروں لوگ بولیاں بولتے رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ان تین چیزوں کے ساتھ چوتھی چیز ہے محاسوائے آما عجیب بات ہے ایک تاجر جب شام میں اپنی تجارت سے فارغ ہوتا ہے تو اپنی دکان پر بیٹھ کر حساب لگاتا ہے میں نے آج کیا پایا کتنے بھائی کتنا ملا ایک تاجر ایک سبزی فروش وہ حساب لگاتا ہے ایک فیری پھیرنے والا حساب لگاتا ہے طالبین اتنا نافر کہ میں نے کیا پایا کیا کھویا میں نے آج کیا کیا نہیں کیا میں نے آج کس کی توہین کی میں نے آج کس کی زیمت کی میں نے آج کس کے سلسلے میں اپنی زبان کو گندا کیا اس کے سلسلے میں کبھی کوئی وہاں سب آئی اگر ہدایت کو وجود میں لانا ہے تو ہدایت کو وجود میں لانے کے لیے وہاں اعمال کی ضرورت حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ انسان جب بستر پر پہنچ جائے تو وہاں پر وہ ہوتا ہے اور اس کا دل ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اگر وہ چدر تام کر صرف اتنی بات جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کر لیوے کہ آج میں نے کتنی اچھائیاں کی ہے مجھے کتنے پرانے پاپ کے پڑھنے کی توفیق ملی مجھے کتنی تصویرات پڑھنے کی توفیق ملی اور مجھ سے میرے خلوت میں مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں اگر اس کا صرف محاسبہ کرے اور جتنا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو گنا ہوئے ہیں اس پر توا کرے اللہ بات رفتہ رفتہ وہ وقت لائیں گے کہ اس کے نیکیوں کی فہرست بن جائے گی اور اس کے معاشی کی فہرست کم ہوتی چلی جائے گی اور میرے بھائی ان چاروں چیزوں میں چاند پیدا ہوگی دعوت کے ذریعے ان چاروں میں جب تک छीते नहीं پڑیں گے دعوت کا درد نہیں آئے گا دعوت کا سوزو आएगा نہیں آئے گا دعوت کی کلن نہیں آئے گی دوسروں کے لیے تڑپنے والا تڑپنے والا دل ترتے گا نہیں وہاں تک کہ میں جان نہیں پیدا ہو سکتا ہدایت کو وجود میں لانے کے لیے یہ پانچ طریقے ہیں کہ انسان کی صحبت اختیار کرے بلغیر بھی کرے مواخات فل بھی کرے محاسبہ اعمال بھی کرے اور دعوت کے کام میں اپنے آپ کو حسب موقع ضرورت کے مطابق اتنا لگائے اتنا لگائے فرماتے ہیں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر غور کیا جائے تو یہ تبلیغ کا عمل ایسا عمل ہے کہ یہ اس کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں پانچوں پانچ ہدایت کو وجود میں لانے کے پانچوں طریقے پائے جاتے ہیں جب جماعت کسی بستی میں پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد اکابرین کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ بستی کے سولہ سے ملاقات کر کے ان کو دعا کی درخواست کی جائے سہبت ساری پھر کی نماز میں پہنچ کر آنے والی جماعت کا تعارف کر کے مقامی احباب سے دوستی کر کے بستی میں کام کیسے کیا جائے اس کے سلسلے میں مشورہ کر کے ان کو ساتھ لے کر کام کو بستی میں شروع کیا جا رہے مواخات فل اور جب جماعت گش میں نکلتی ہے تو کوئی امیر کی شکل میں تو کوئی متکل کی شکل میں تو کوئی رہبر کی شکل میں تو جب رہبر کی شکل میں رہبر کسی کو دعوت دیتا ہے کہ فلاں صاحب کہاں ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ ارے بلی سو چوہے کا ہچ کو چلی تو تیرے گھر کی فکر کر میرے گھر میں تبلیغ کے لیے کہاں آ گیا تو کوئی دوسرا کہتا ہے کہ یہ لوگ تو کھانے والے نکلے ہیں تو کوئی تیسرا کہتا ہے کہ ان کو کوئی دندا نہیں اس نے بستر لے کر گھر سے نکال دیا ہے عجیب عجیب باتیں میرے متعلق میرا مخالف کیا کہہ رہا ہے اتیاس بلغیر کا نمونہ بھی اتیاس بلغیر کا نمونہ بھی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ جب بستر پر پہنچتا ہے تو محاسبہ آمال بھی کرتا ہے کہ آج میں گیا تھا گش میں تو کس نے کیا کہا تو میرے دل میں اس کے سلسلے میں کیا بات آئی کبھی کسی کے لیے دعا کے جذبات کبھی کسی کے لیے انتقام کے جذبات تو انتقام کے جذبات پیدا ہوئے تو اس پر توبہ کی دعا کے جذبات پیدا ہوئے تو اس پر شکر کیا محاسب اعمال کا فائدہ بھی ہے اور صبح سے لے کر شام تک کبھی خصوصی گشت کبھی عمومی گشت کبھی اپنوں میں کبھی پڑاؤں میں کبھی شناشاؤں میں کبھی ناشناؤں میں دعوت کی ہی دھون لے کر چلتا ہے اللہ کو تطرب حاصل کرنے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے اور ہدایت کو آسانی سے آسان انداز میں وجود میں لانے کا کتنا آسان طریقہ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک کروت کروت جنت نصیب فرمائے تمام اکابری نے تبلیغ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان و شان بدلا نصیب فرمائے اتنا بہترین کام آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے اور عالم کے لیے موقع شناسی مزاج شناسی مردم شناسی اس کی ضرورت ہے صرف زبانی خر سے کچھ نہیں ہوتا دعوت و تبلیغ کے اندر کچھ دنوں کے لیے نکل جائیے اللہ پاک یہ اساف بھی پیدا یہ تعلیم علم میوات کا ہے یہ طالب علم میں ترمیم پٹھانوں میں سے ہے اس طالب علم کو جو ہے نا کیا پسند ہوگا یہ طالب علم کا کیا مزاج ہوگا یہ ساری کی ساری صفات آپ کو دعوت و تبلیغ کے سطح میں ملے گی ایک عالم کے لیے جہاں کتابوں کا مطالعہ کرنا اور جہاں پر اکابری نے تبلیغ کے نظریات کو سمجھنا یہ ضروری ہے وہاں پر اپنی جان اپنا مان اپنے اوتاد کو اللہ کے راستے میں لگا کر اللہ کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنی ہر طریقے کی قربانیوں کو پیش کرنا یہ بھی ایک عالم دین کی ضرورت ہے ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ تو تبلیغ والوں کا کام تبلیغ کریں گے نہیں اگر تبلیغ کا کام ہم نے اور آپ نے نہیں کیا تو ناحل نا کے ہاتھ میں جائے گا تو پھر نا اہل جب جمعہ کی نماز کے وقت آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر جمعہ سے پہلے کی تقریر کریں گے تو آپ کو کسی تبلیغی آدمی پر اعتراض کا حق نہیں ہے اس لیے کہ آپ میدان میں نہیں آئے تو پھر کسی اور نے کیا خامے خالی را دیو میں گرت جو گھر خالی ہوتا ہے اس کو جو ہے جات اور بیوس کی جگہ پکڑ لیتا اس لیے ہم سب کے سب نیت کریں کہ اللہ تبارک تعالی جہاں جہاں جب جب بھی موقع نصیب فرمائیں گے دعوت و تبلیغ کو اپنی طبیعت ثانیہ بنائیں گے دعوت و تبلیغ کو اپنا مشن بنائیں گے دعوت و تبلیغ کے اقابلین کے حالات کا مطالعہ کر کے ان کے اوساد کو اپنی زندگی میں منتقل کریں گے دعوت و تبلیغ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لڑا نکل کر دیکھو مولانا کریم سدی جن کے ہاتھوں پر بہت محتاط انداز کے مطابق چالیس ہزار آدمیوں نے اسلام قبول کیا چالیس ہزار لیکن آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں خلوت میں جلوت میں کہ جب وہ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام میں آتا ہے تو آپ اس نے اس کے لیے نو مسلموں کے لیے کوئی اسکول قائم کیا ہے آپ نے نو مسلموں کے لیے کوئی مدرسہ قائم کیا ہے آپ نے نامسلموں کے لیے کوئی الگ سے مدرسے کا انتظام کیا ہے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ جب وہ ہمارے پاس اسلام قبول کرتا ہے ہم اس کو دعوت و تبلیغ سے جوڑ دیتے معلوم یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ پاک ایمان کی چروں کو دلوں میں مضبوط فرماتے ہیں اخلاق کی بلندی عطا فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ کی برکت سے سنتیں زندہ ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ تبارت متانا امت کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں مرزم شناسی کے جوہر اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک بالک بتالا طبیعت میں سادگی دعوت و تبلیغ کے صدقے میں پیدا فرماتے ہیں نام نمود سے اجترام اللہ باد نامت و تبلیغ سے پیدا فرماتے ہیں نکومت اور کبر سے اجکلام اللہ باد نامت و تبلیغ سے پیدا فرماتے ہیں توازو اللہ تبارت مطالعہ نام تو تکلیق سے پیدا فرماتے ہیں بے نفسی اللہ باد نام تکلیق سے پیدا فرماتے ہیں اور زبان میں صلافت اور طلاقت اللہ باد نامت و تبلیغ سے پیدا فرماتے ہیں اللہ کے سامنے رونے کی سیفت اللہ بات نام تو تبلیغ سے پیدا یہ چیز ہم نے اور آپ نے پہچانی نہیں اس طاقت کو ہم نے اور آپ نے پہچانا نہیں ہے دعوت و تبلیغ بہت بڑی طاقت ہے کوئی عالم اپنے علم کا فیضان مکمل طور پر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ نہیں ہو آپ نہیں دیکھتے جہاں کہیں اجتما ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو اپنی درجوں میں اور کلاسوں میں تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اسٹیج پر نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ فتح الا کے مبلک اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تبلیغ کا دعوت نہیں پکڑیں گے وہ ہم کو بھاؤ نہیں دینے والا ہے تبلیغ بہت بڑی برکت ہے اور یہ جو اتنا بڑا مجمع نظر آ رہا ہے نا اگر اس میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے تو کوئی کہے گا کہ میرے ابا امیر صاحب ہیں کوئی کہے گا کہ میرے بھائی امیر صاحب ہیں کوئی کہے گا کہ میرے دادا نے چار چلے پہلے لگائے تھے یہ ساری کی ساری برکت دعوت و تبلیغ کی برکت ہے مدرسوں میں طلبا کی کثرت یہ و تبلیغ کی برکت ہے مساجد کی آبادی یہ و تبلیغ کی برکت ہے مکاتب میں اچھے اساتذہ کی تلاش کی دعوت و تبلیغ کی برکت ہے امامت میں اچھے پڑھان کرنے والوں کی تلاش یہ دعوت و تبلیغ کی برتر ہے یہ احساس دعوت و تبلیغ پہ دلایا اس لیے آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے اس لیے کہ معلوم نہیں کوئی رات کو دو بجے تک مطالعہ کرے گا کوئی تین بجے تک مطالعہ کرے گا اور بہت سے بیچارے کھڑے کھڑے بے چین ہیں تو میں صرف آہستہ سے اتنا کہتا ہوں کہ پہلے تو دورے والے کھڑے ہو جاوے کہ کون کون اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ایک ایک سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے گا جلدی جلدی جلدی جلدی دورے کی دراؤ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ صرف کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو, ہو جاؤ نام بعد میں لکھ لیں گے دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ खड़े रहो भाई मणिपुर के भी हैं आसाम के भी हैं और मौलाना कहां के हैं जलगांव के भी हैं भाई खड़े रहो जरा पता तो चले के कितने हैं बस सिर्फ साढ़े चौदह हैं اچھا ٹھیک ہے دیکھو کیا فرما رہے ہیں کاری صاحب اس سال جو گزشتہ سال کے فضلہ ہیں اس میں سے سو جامعہ کے فضلہ سال لگا رہے ہیں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال دو سو اکیانوے تو کم از کم ایک سو چالیس تو ہونے ہی چاہیے ہاتھ اٹھا کر اونچا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر صرف دورے کے تراوہ ہاتھ اٹھا دیجیے ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ. ما اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے اور قاری صاحب کو اگر کوئی آدمی دو ہزار جمع کراتا ہے تو ہم کچھ آگے بھی قاری صاحب کو جمع کرا دیں گے ان اچھا اب چلنے کے لیے جو ہے جلدی جلدی کھڑے ہو جائیے کسی بھی درجے کے طلبہ چلنے کے لیے کھڑے ہو جائے وشکار والے پہلے کھڑے ہو جائے کون چلنے میں جائے گا کم بیش وقت کے لیے چلنے کے لیے یا بیش وقت پہلے تو چلنے کے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ امیر کی تعین میں آسانی رہے جلدی کرو نشکت والے کھڑے ہو جاؤ پہلے دیکھو یہ کالج کے دعوت و تبلیغ کا کام اتنا منظم کرتے ہیں کہ ہر ان کے سیکشن سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر ہر سیکشن سے ان کی جماعتیں ہیں بہت اہتمام کے ساتھ اور پورے ہندوستان میں یہ ہے کہ جامعہ کالج سے طلبا الحمدللہ اچھی مقدار میں آتے ہیں تو وہ تو جو ہے جاتے ہی جاتے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے لیکن ہم پیچھے نہیں رہنے چاہیے جو حافظ طلبا ہیں وہ تو جانے چاہیے تلاوی کے لیے لیکن اس کے علاوہ غیر حافظ طلبہ کھڑے ہو جائے ذرا جلدی سے ماشاءاللہ جو بھی درجے کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے ہو جاؤ کسی بھی درجے کے کھڑے ہو جاؤ صرف جا, جا, آسان کے ماشاءاللہ اللہ ذرا پیچھے والے زیادہ ہیں آگے والے اتنی کھڑے ہو رہے ہیں معاملہ راجستھان کے ایک کام کرو ابھی بہت سے لوگ توازون نہیں لکھوا رہے ہوں گے باقی ارادہ تو بہت سو ہے لیکن آپ کاری طیب صاحب سے کل پہلی فرصت میں ملاقات کر لیں کریں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ اعلان لگے گا بہت جلدی کہ جو طلبا چھٹیوں کی فرصت میں دعوت و تبلیغ میں جانا چاہتے ہیں وہ قاری طیب صاحب سے رابطہ کریں تو اس اعلان سے کے بعد ہی آپ اپنے اپنی وصولی کاری صاحب کو جمع کرا دیں اور اپنے نام بھی پیش کر دیں اللہ مسلم علیہ سید رامولانا محمد والا علی سید رولانا محمد وبارک وسلم اور ابانا فنیا حسنا وفیٰ حسن وکینا آدابار اللہ ملاما من جد من من اللہ محدن اللہ محدین اللہ سے جمیا اللہ محدن سے جمیا اللہ محدن سے جمیا اللہ محدین سے جمیا محمد